بسم بس الرحمن ورحمۃ الحمد اللہ علیہ وم اللہ محمد السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ مکتب حضرت سے کہ نئے معشمہ میں موجود تمام خواہاں گرم ایک شام میں ایک اور بار سلام مرض کرتے ہیں اور فکر ہوا تھا سلسلے درخت درخت نمبر تیس اور صفحہ نمبر باون ففٹی ٹو اور ستر نمبر چار سے جو ہے سطح نمبر پانچ سے شروع ہو رہا ہے اس میں ہاں جی اور یہ سلسلہ دار جو ہے اللہ کے بعد جو سمی اللہ کے بارے میں ہیں سارے آپ لوگوں کو کل میں نے تفصیل سے بتایا رقع سے جو ہے ہاں جی رقوع میں رخوع کی سنتوں میں سے ایک کسی یہ ہے کہ ایک, ایک, ایک تو تبیعۃ الحرام کے ساتھ ہاتھوں کو اٹھانا یہ بھی رقوم جاتے ہوئے یہ بھی سنتوں میں شامل ہیں اور حکم جا کر آپ کے انگلیوں کو پنکھ پہ کھلا رہنا انگلیوں کو بند رہنا مٹھی کر کے نہیں رہنا کھولا رکھنا یہ بھی حکم ہے مصاف ہے اور مردوں کے لیے جو ہے کوہنیوں اوک... کو اپنی پسلیوں سے الگ رہنا حکم ہے خواتین کے لیے ولی نسائی زم ہوا ضم ہوا بیہما اپنی کوہنیوں کو پسلیوں سے چپکا کے رہنا تھوک چوسے آپ پوہا جی دو حکم ہیں، یہ حکم ہے اب آگے فرماتے ہیں اب آپ نے سمیع اللہ کے لیے سمیع اللہ فرمایا تو سر اس میں خاص طور پرابلموں کو متوجہ کرا کر چکا ہوں کہ ہمارے لوگ یہاں پہ زیادہ خراب کرتے ہیں رخوع سے سر صحیح طریقے سے نہیں اٹھاتے ہیں تھوڑا سا اٹھا کر پھر رخو میں چلے جاتے ہیں یہ غلط ہے اس سے نماز باطل ہو جاتی ہے آپ سب یاد رکھیں رخوع سے کمر پورا سیدھا کرنا ہے پہلے کمر سیدھا ہو گیا آپ مطمئن میرے کمر سیدھا ہو چکے پھر آپ نے سمی اللہ علمن حمیدہ یہاں تک پڑھنا واجب ہے ٹھیک ہے اللہ علام حمیدہ اس کے بعد جو بنا لق الحمد حمدن بقیہ دو حمد کے کلمات تھے اس کا پڑھنا سنت ہے اسی سلسلے میں آپ بقیہ حصہ فرماتے ہیں واجب تو سمی اللّہ علمن حمیدہ پڑھنا ہے اس کے بعد کے جو کلمات ہیں وہ بیان کر رہے ہیں وہ سنت حصہ ہے اس میں تو اس لیے اگر کسی کو جلدی ہو گیا نماز پڑھنے میں ایمرجنسی ہو گیا تھوڑا جلدی ختم کریں تو وہ سمی اللہ علم حمد یہاں تک پڑھنا واجب ہے آگے جو ہے سم لبن القلحمد حمدن کا سرن تو برقن فی یا دوسرا جو ترقہ ہے تیسرا بھی اس میں بیان کے وہ باقی پورا جو ہے تفصیل سے پڑھنا وہ سنت ہے وہ اگر کسی نے چھوڑا تو اس کی نماز باطل نہیں ہوگا لیکن ثواب سے محروم ہو جائے گا تو یہ فرماتے ہیں وایندہ سمی اللہ کے لیے جب قمر سیدا کرتے ہیں قمر سیدھا ہونے کے بعد سمع اللہ علم الحمدہ یہاں تک پڑھنا تو واجب تھا اور اس کے بعد آگے وائندہ اور اللہ کی حمد کریں ہاں جی بعد سما سمیع اللہ پڑھنے کے بعد سمیع اللہ سمی اللہ علیہ کے اللہ نے سن لیا اس میں ایک بڑا ذوقیہ جملہ ہے کہ صلاح اللہ فرماتے ہیں بندہ تم نے رخو میں جو میرے تصویر بیان کیا یا الحمد شریف میں تم نے میرے حمد کیا میرے مدہ کیا وہ میں نے سن لیا تو سب اللہ کا معنیٰ یہ کیا میں نے ضرور سن لیا معنیٰ تیرے حمدیہ کلمات کو مجھ اللہ نے ضرور سن لیا جب ضرور سن لیا بولا تو بندہ اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہیں پھر فوراً پھر آگے پروار نکالا تو نے میرے حمدیہ کلمات کو جب سن لیا تو یہ بھی سن لے اس کے بعد یہ ہاں جی اللہ کی حمد کرتے ہیں تو یہ ہمت جو ہے اس اللہ نے سن لیا بولا تو اس بندے کو پتہ چل گیا بس اللہ میرے حمد کو سن لیتے ہیں نماز کے اندر اللہ کہہ رہے ہیں بندہ میں نے تمہاری حمد کو سن لیا تو پھر اللہ کی اور ہم دیا کالمات اور سناتے ہیں ہاں جیسے کسی مشاعرے میں قصے میں لوگ کچھ شعر سنایا لوگوں کو پسند آیا تو انہوں نے کہا اور اور بولیں گے ہاں جی اور مقرر مقرر بولیں گے تو آپ اور پڑھا لیتا نا تو اسی ذوق کی طرح یہاں پر بھی اللہ فرما دے بندہ تم نے رکو میں جو میرے تصویر بیان کے وہ میں نے سن لیا بندے کے ذخم میں اور اضافہ ہو جاتے ہیں پر دیگر اگر تو مجھ بندے کی حمد سن لیتے ہیں تو یہ یہ حمت بھی مجھ سے سن لے بول کر اب اللہ تعالیٰ کو مختلف الفاظ میں ہم اللہ کی حمد کر لیتے ہیں تو وہ یو ہم میں اللہ کی حمد کے انبادِ سم اللہ یعنی سم اللہ لمن حمیدہ پڑھنے کو سم اللہ بولتے ہیں تو جیسے عربی زبان میں اسم کے الفاظ بہت ہیں جیسے ہاؤ و جب بولیں گے تو لا اللہ اللہ ولا قوت اللہ بل علیہ العظیم کہا اس کا ایک, ایک لفظ کا یہ جملے کے بارے میں اسی طرح جو بس ملہ بولیں گے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا فلاں بندے نے کہا ہاں جی یا اکبر یعنی فلاں بندے نے اللہ اکبر پڑھا یہ اسم کے الفاظ ان کو مصدر جالی بولتے ہیں عربی ادب میں تو اس کے اندر ایک پورا جملہ مضمر ہے اب حمت کریں گے ان کن الفاظ سمع اللہ کے بعد ہاں جی اماں باج عشعہ ان الفاظ میں اللہ کا ہمت کریں جو ہم لوگ کرتے ہیں الحمدللہ للہ تو الحمد رب العالمین یعنی سب اللّہ علم الحمد پڑھنے کے بعد اللہ نے سن لیا بندے کے حمد کو تو آگے آپ ادامہ دے رہے ہیں تمام اس اللہ علیہ جو کہ عالمین کا رب ہے رب العالمین تمام عالمین کا رب ہے عالمین کے معنی میں نامہ کہہ چکا ہوں اللہ کے زویل ضوی العقول محلوقہ عالمین بولتے ہیں عربی ادب میں ہیں جنات انسان ان کو زویلقول صاحب العقل ان سب کو عالمین بولتے ہیں تمام عالمین کے جب اللہ رب ہے تو جو ضوی القول ہے ان کا بطرک اول اللہ رب ہے اہل القریائی وہ اللہ جو کبریائی اور بزرگی والی ذات ہے وہ عظمت والمت اور عظمت والی ذات ہے وہ نیل جود اور صحاب وجود اور ثقافت کا مالک ہے اور جبروت یعنی جبروت جو ہے اس ایک بندہ جب جو ہے کسی مقام و منزلت سلطنت پہ بیٹھ جاتے ہیں اس کے اندر جو ہیبت اور روپ اور دبدبا آ جاتا ہے اس کو بولتے ہیں یہاں بھی ترجمہ میں ہیبت والے کا اللہ تعالیٰ جو کبریا اور عظمت اور جو دو ہیبت کا مالک اللہ ہے اس کے میں حمد کر لیتا ہوں تو یہ اللہ کے آپ نے حمدۂ کلمات پڑھ لیا تو ان الفاظ میں بھی پڑھ سکتے ہیں جیسے کہ ہم لوگ پڑھتے ہیں اور بہت جیسا یا ان الفاظ میں پڑھیں سمی اللہ لیوان حمیدہ پڑھنے کے بعد یہ جملہ اضافہ کریں ربنا لقل حمد اے ہمارے پروردگار تیرے لے حمد ہے ہمدن ایسی حمد ایسی تعریف کا جو بہت زیادہ مقدار میں ہو تئی پاک و ہمیشہ مبارکاً بھی اور وہ حمد جو بابرکت ہو تیرے لیے بابرکت ہاں جی اور پاک اور طیب حمد تیرے لیے کثرت کے ساتھ ہو بول کے یہ جملہ ہم اضافہ کر لیتے ہیں کیونکہ اللہ نے فرمائے بندہ میں تی حمد کو سنتا ہوں تو پھر اللہ سے ہم یہ التماس کریں پروندگی اور پھر میری یہ حمدیہ کلمات بھی تو سن لے تیسری جو حمد کی کلمات تھوڑا لمبا ہے اس وجہ سے ہم عام <تصفح> طور پر ہمارے ہاں یہ جی کتابوں میں مثلا شروع بے میں نہیں آتے ہیں قائدے میں اور دعوت میں بھی نہیں ہیں عام طور پر لوگ اس کو پڑھتے بھی نہیں ہیں لیکن یہ تھوڑا سا باقی دو سے یہ تھوڑا لمبا ہے ان بڑے خوبصورت سے جامع ہیں یا یوں کہیں اللہ کے جیسے میں اللہ علم حامد ہے تو سب میں پڑھنے اس کو پڑھنے کے بعد مزید جو تفصیلی حمد ہیں جو مستحب ہیں وہ ان الفاظ میں پڑھیں یا او ان الفاظ میں رب بنے ہمارے پر بندے کا لقل ہم تیرے لے حمد ہے تعریف ہے کتنا مل السماوات سماوات آسمانیں بر بر کر مل ان برا ہوا آسمان بر بر کر و مل الزمین زمین بر بھر کر و میل امین اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان جو کھلی فضا ہے خالی وہ بر کے وہ مل ا من شین اور کوئی بھی چیز جو کائنات کا اندر موجود ہے وہ سب بل کے ان میں سے جو بھی چیز چاہیں تو وہ سب بر کے ہاں جی بعد اس کے بعد حق بالکل سچ ہے حق ما قال کال بندے نے جو کہا جو وہ کیا کہا وہ یہ بات کے جملے ہیں کلنا اللہ کاب اللہ ہم سب تیرے بندے ہیں ہم سب تیرے غلام اور تیرے بندے ہیں اللہ میں اللہ لا مانیہ کوئی روک نہیں سکتا لما آتے تھے جس کو تو دے دے جس کو تو دینا چاہیں کو روک نہیں سکتا والا منہ کیا کوئی تو اگر کسی کو دینا چاہیں پوری دنیا ایک طرف ہو کے اس کو ملنے سے روکنا چاہیں روک نہیں سکتا کوئی والا منہ اور نہ کوئی شکت دے سکتا امام مناتا جس کو تو مانا کرتا جس کو تو روکتا اللہ کسی کو کوئی چیز سے روکتا روکنا چاہتا ہے تو پوری دنیا مل کے اس کو دینا چاہیں وہ اس کو حاصل نہیں کر پائیں گے اللہ کی قدرت اتنے عظیم ہے والا راد اور کو لیمہ کا اللہ تو جو بھی فیصلہ کر لیتا ہے تیرے فیصلے کو کوئی روک نہیں سکتا الا رات دا کوئی روک نہیں سکتا لیما تیرے اس ہر اس فیصلے کو کر دیتا جس جو تو کر لیتا الاین ہو اور فائدہ نہیں دیتا ہے ذل جد کسی بھی بزرگ کو مین کا تجھ سے جد اس کی بزرگی یعنی جب تک تو نہ چاہے فلاں آدمی بڑا ہے بول کر اس کی بڑا ہے اس کو کچھ فائدہ نہیں دے گا ہاں جی یعنی اس کا ایک معنی یہ لکھا کسی بھی بزرگ بزرگ آدمی کو اس کی بزرگی تیرے مقابلے میں اس کو کوئی فائدہ نہیں دے گا مگر تو جس کو فائدہ دینا چاہیں اس کو فائدہ ملے اس کا ایک تجمہ یہ ہے دوسرا تجمہ یہ بھی ہے ولاین جد کسی بھی سخی اور جود ساب جو شخص کو اس کی جود جو ہے جب تو کوئی عذاب دینا چاہیں کوئی نقصان پہنچانا جانا چاہیں تو اس کو فائدہ نہیں دے گا یہ معنی بھی ہے یہاں تجمہ لکھے واجع نے کسی بزرگ کو اس کی بزرگی تیرے بغیر فائدہ نہیں دیتے ہوئے پہلے والا تجمہ عام طور پر یہی تجمہ کرتے ہیں ولانف و فائدہ نہیں دے کسی والے شاہ بزرگ والے بزرگ کو من کر تجھ سے تیری بزرگ اس کی بزرگی یعنی اگر تو نہ چاہیں تو وہ بندہ جتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو اور اس کی بڑائی اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا ہاں تو چاہیں تو غریب سے غریب تر بندے کے مشکلات مسائل بھی حل ہو سکتا تو یہ تین ہمدیہ کلمات ہیں جو تیسرا ہمارا عام طور پر پڑھنے کی عادت نہیں ہے لیکن کوئی اس کو بھی پڑھنا چاہیں پڑھ سکتا ہے بڑا خوبصورت جملہ ہے اور بہت جامع کی ایک بالکل مغلثانہ انداز میں اللہ کے حضور میں ہم دیا کلمات ادا کریں اللہ سے کہہ رہے ہیں اے اللہ زمین بر, بر کے آسمان بھر کے اس کے بیچ میں جو کچھ ہے وہ سب بر, بر کے کائنات کے ہر وہ چیز جو تو سب بر بر کے میں تیرے لئے حمد کرتا ہوں بڑا خوبصورت جملہ ہے بڑے خلوص کا مظاہرہ اس کے بعد سمی اللہ کیسے ختم ہوگی آگے قنوط آ رہا ہے مختلف جو نمازوں کے بعد ہم پڑھتے ہیں فرض نمازوں میں اور وطر میں پڑھتے ہیں تو قنوت کے بارے میں فرض نمازوں میں قنوں کے بارے میں قنوت کا لفظی معنی تو آجیزی کرنے کے معنی میں چونکہ یہ دعا یا کلمات اس میں عجیزی کا پہلو پایا جاتا ہے دعا اور آجیزی کے معنی میں تو یہ جو جورمات عمل قنوط بہار قنوط کا پڑھنا حیا و جائز سے قبل رقو رکو سے پہلے بس قنوط کا پڑھنا جو ہے یہ امن اور روشی کے اندر ہے اور الطاشہ کے اندر ہے لیکن باقی آل سنت کے فرقوں میں قنوط سوائے و وتر کی نماز کے باقی نمازوں میں نئے وتر میں ان کا بھی ہے عمل قنوط و کا پڑھنا دعا کا پڑھنا حیاج جائسے قبل رقو فرماتے رکو میں جانے سے پہلے بھی پڑھنا جیسے جیسے ہم لوگ یہی پڑھتے ہیں الحم کے بعد ایک سرحد کے بعد قنوت پڑھتے ہیں دوسری رقض میں اور بعد دو شادی فرماتے ہیں رکو کے بعد بین نسم اللہ پڑھ کر رکو سے سر اٹھا کر بھی آپ وات کا جو قنوت ہے وہ پڑھ سکتے ہیں فکر الرق دِن سنیتن ہر دوسری رقم میں منص صلوات الخمس الواجبت پانچ سلوات نمازیں خامص پانچ واجبت واجب یعنی پانچواں واجب فرض نمازوں میں آپ قنوط ہر دوسری رکعت میں علم شریف کے بعد اکسرا پڑھ کے پھر قنوت پڑھ سکتے ہیں پڑھنا سنت ہے. اور جو ہیں یہ قنوط فرماتے ہیں اضاوا کا قبل رخو لیکن جب واقع جائے قنو رخو سے پہلے کا ناولہ یہ بہتر ہے ہم اسی بہتر صورت پہ عمل کرتے ہیں رکو کو علم للہ پرنے کے بعد کو قلوت پڑھتے ہیں اور یہی بہتر صورت ہے کیوں گھر سے ہمیں لے مقصد تک کیونکہ زیادہ دیر تک ٹھیرا رہنا یہ اگر ہو فی الداد اللہ جی اس سیدھا کھڑا ہونے میں بادہ رکو رقو کے بعد فرماتے ہیں رکیے کے بعد جب وہ سمے اللہ کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو بس وہی سمع اللہ پڑھ کے ہی رکو میں جانا صحیح وہاں زیادہ دیتا قنوت وغیرہ پڑھتے ہوئے تاخیر کرنا وہ شش فرمت مغروح ہے لہذا قنوط کو پہلے ہی پڑھنا بننا رکو میں جانے سے پہلے پڑھنا بہتر ہے لیکن اگر کسی کو قنوط نہیں ملا یا بھول گیا رقو بول قنوت پڑھنا بھول کے سر رخو میں چلا گیا تو دوبارہ اوپر آنے ضرورت نہیں ہے رکو کر لو رخو سوان ملازم پڑھ لو پھر رقو سے سر اٹھا کر سمے اللہ پڑھنے کے بعد پھر رکو قنوت پال لو پڑھ سکتے ہیں اور ادھر بھول گیا تو ادھر پڑھ سکتے ہیں والدِ بس دونوں صورتوں میں خواہ اب سے پہلے پڑھیں خواب رخو کے بعد پڑھیں سمے اللہ کے فرآن بعد سمے اللہ پڑھنے کے بعد تو دونوں صطوں میں اب اس کے الفاظ یہ ہیں یا جو جیسے یاگرا یہ کہ آپ پڑھیں خنون کو لہٰذا ان الفاظ میں اس میں آپ کو فی الحال ظہر قور اور عشا کی قنون بتا رہے ہیں کہ لا الہ الا اللّہ نَ کوئی معبو سوا اللہ کے الحلیم الکریم جو بڑا بردبار اور کرم والی ذات ہے لا الہ الا اللہ نہیں نَ کوئی معبو شواء اللہ کے العلی العظیم بلند مرتبہ والی اور عظمت والی ذات ہے لا الہ الا اللہ اللّہ نَ کوئی معوع سوا اللہ کے جو کہ رب و سب جو آساتوں آسمانوں کا تماوات آسمان سب ساتھ رب مال سات آسمانوں کا رب ہے مالک ہے ورب رب سب اور ساتوں زمین کا بھی رب ہے اور نے جو کچھ ان میں ہے اور مافاقوں نے جو کچھ ان کے اوپر ہے مرطاحت جو ان کا نیچے میں سب کا وہ رب ہے وہ رب الرش اور وہ اللہ عرش عظیم کا بھی رب ہے جو اس کائنات کے یوں سمجھو مرکزی دفتر ہے کائنات کو چلانے کا جو مرکز ہے ارش عظیم کا بھی وہ رب ہے پھر اللہ کی عظماتوں سے یاد کرنے کے بعد اپنی مخرت کے لیے دعا کرتے ہیں رب پھر اے میرا اللہ مجھے وقت جائے اور ہم مجھ پر رام کر و تجاوس اور مجھ سے درگزر فرما اما تعالیٰ میرے ان تمام گناہوں کو جو تو جانتا ہے ان نگا انتل بے شک تو ہی الآز جو ہر چیز پر غلبہ والا اللہ کرم اور مہربان اللہ ہے تو یہ ظہر کے قلوط کے یہ غصہ ترجمہ ہے پر جب ہم قلوت پڑھتے ہیں ترجمے کو ذہن میں رکھ کر پڑھیں تو ہمیں زیادہ ثواب ملے گا زیادہ عجیب ملے گا کیونکہ میں دعا کا معنی مفہوم آپ کو سمجھ کے پڑھیں تو اس کو دعا کر کے بننا صرف پڑھنا ہوگا دعا میں مانگنے کی کیفیت ہونی چاہیے زنگر میں پوری خلوص کے ساتھ اس قلوط کو پڑھیں جو کہ انتہائی اللہ کی عظمت پر مبنی کلمات پر مشتمل اللہ ہم سب کو اپنی عبادتوں کو صحیح طرح سے بجا لانے کی توفیقات